شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے نوے نقطے میں جاری ہے گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ استاذ محترم بعض وضاحتی نکات بیان فرما رہے ہیں پہلا وضاحتی نقطہ ہم کل کے سبق میں بیان کر چکے ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری تاریخ میں یقیناً سرکش قسم کے فاسق و فاجر قسم کے بادشاہ گزرے ہیں لیکن وہ اسلامی شریعت کو اپنے لیے مرجع سمجھا کرتے تھے اور اسلامی شریعت ہی ان کے لیے آئین قانون اور دستور کا درجہ رکھا کرتا تھا انہوں نے سرکشی ظلم اور ناانصافی کو قانون کا درجہ نہیں دیا ہوا تھا اس لیے ان کی نہ تو تکفیر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی دور حاضر کے ہمارے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دوسرا وضاحتی نقطہ بیان کریں گے استاذ محترم فرماتے ہیں سانین الغالبیت العغما علی الائی کل ملوکی المنحرفین وہ تشدحم فساد و فصوقاََََََََََََ على سیران عال الملك قان و مجاہدين علداسلام من الكفر دفان و كلباً اس زمانے کے جو سرکش قسم کے بادشاہ تھے گناہگار قسم کے فاسق و فاجر امرا تھے انتہائی زیادہ فسق و فجور اور اقتدار کی رسہ کشی میں جو لگے رہتے تھے وہ بھی اللہ کے دشمنوں کے خلاف دشمنان اسلام کے خلاف اقدامی اور دفاعی دونوں جہادوں میں مصروف رہا کرتے تھے خصوصی طور پر اسلامی سرزمینوں کی حفاظت مسلمانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت اس سلسلے میں وہ کوتاہی نہیں برتتے تھے اور جو ہم نے یہاں مختصر تاریخ ذکر کی ہے اس میں بھی چند ایک مثالوں کا تذکرہ ہوا ہے مثال کے طور پر حجاج بن یوسف ان کا ظلم سرکشی اور ناانصافی تاریخ میں مسلم ہے لیکن سندھ کی سرحدوں میں ایک مسلمان بیٹی پر ظلم کا سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور راجہ داہر سے انتقام لینے کے لیے بیچ دیا تھا اور صرف مسلمان بیٹیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کی بات نہیں بلکہ ایک کافر لڑکی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے خلیفہ نے موسا بن نصیر کو اور موسیٰ بن نصیر نے تاریخ بن زیاد رحمہ اللہ کو اندلس یعنی حالیہ زمانے کے اسپین پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا تھا سپتا نامی شہر کے والی کی فلوریڈا نامی ایک لڑکی تھی اسپین کے بادشاہ کی طرف سے اس کی بیٹی پر دسترازی کی کوششوں کا تذکرہ اس کے والد نے موسیٰ بن نصیر کو لکھ بھیجا بن نصیر میں خلیفہ کو اور خلیفہ نے ان کافروں پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ایک عیسائی لڑکی کا باپ فریاد کرتا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ اسلامی لشکر کو بیچ دیتا ہے جب کہ اس زمانے کے حکمرانوں نے تو اپنی بیٹی ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے کافروں کے حوالے کی ہیں پھر بھی ان کو مسلمان کہنا اور پھر بھی ان سے اچھی توقعات اور امیدیں رکھنا نہیں معلوم کہ یہ حماقت کی کون سی قسم ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے شیاطین اور شریروں سے نجات عطا فرمائے استاد محترم فرماتے ہیں کہ وقت ری نہ من اتوغات الفاص من بنی امیہ وقت من بنی لعباس وصولاً الى ملوکل ممالک المستقل بن و امیہ کے ظالموں بنو و عباس کے ظالموں حتیٰ کہ جو مستقل ممالک مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تھیں ان کے ظالم حکمران بھی دین عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے چاہے وہ کتنے بھی گناہگار اور ظالم کیوں نہ ہو مثال کے طور پر استاد محترم یہاں سلجوقیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کی حکومت بہت ساری جگہوں پر قائم تھی وسط ایشیائی ریاستوں میں آج کل کے ترکی کے علاقے میں اور شام اور عراق کی سرحدوں میں ان کی بڑی بڑی حکومتیں قائم تھی اگرچہ ان کی بنیاد بہت نیک اور صالح لوگوں نے رکھی ہے جن میں پر سلام رحمہ اللہ تعالی بہت مشہور ہیں نظام الملک کے نام سے ان کے بہت بڑے وزیر اعظم گزرے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جیسے کو ہوتا ہے غلط لوگ آتے گئے اور ان کی حکومت بھی بدعنوانی اور خیانت کی مرتکب ہوتی رہی حتیٰ کہ خلافہ کے خلاف اور اپنی ہی عوام کے خلاف یہ انتہائی تشدد اور ظلم کا ارتکاب کیا کرتے تھے لیکن وقفو صد دن منی عنفی وجہ روم رومیوں کے خلاف سلیبیوں کے خلاف نصرانیوں کے خلاف ان کا جہاد قابل قدر ہے قابل ذکر ہے ہماری اسلامی تاریخ میں ان کے رومیوں کے خلاف جہاد کو بطور مثال اور بطور افتخار بیان کیا جاتا ہے خصوصی طور پر الپر سلام رحمہ اللہ نے جو ملاز کرد میں رومیوں کے خلاف جہاد کیا اور رومیوں کے بادشاہ کو گرفتار کیا یہ اسلامی تاریخ کا قابل فخر ورق ہے اور سلجوقیوں کے لیے ترائے امتیاز ہے اسی طرح یہ زنگی حضرات تھے اماد الدین نور الدین زنگی رحمہ اللہ اور ان کی اطاعت میں پلنے بڑھنے والے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تھے جنہوں نے بعد میں ایوبی حکومت کی بنیاد رکھی بیت المقدس انہوں نے فتح کیا رکن الدین بے برس ظاہر بندقداری جن کا تذکرہ پہلے بھی کئی بار آیا ہے یہ اس طرح کے ایک انسان تھے کہ انہوں نے آئین جالوت میں تاتاریوں کے خلاف مسلمانوں کی فتوحات جس امیر کی برکت سے ہوئی اس امیر ہی کو قتل کر ڈالا تھا سیف الدین قطر رحمہ اللہ کو اور اس کے بعد بھی یہ اپنی عوام پر اور ماتحت لوگوں پر ظالم اور جابر مشہور رہے ہیں اللہ عن علمضلان صاحوتی جواد ہی صب عان عامہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ستائیس سال تک اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترے جہاں دفی ہر روم و تتار بن رومیوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور اپنے ہی چچزادوں یعنی تتاریوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا رکن الدین بے برس ترک تھے تتاری بھی ترک ہیں انہوں نے اپنے ہی چچزادوں کے خلاف جہاد کیا یعنی اسلامی عقیدہ الولا ولبرا اسے یہ اچھی طرح سمجھا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اور انہوں نے رومیوں کے خلاف سلیبیوں کے خلاف اتنا عظیم جہاد کیا ہے کہ ان کے دائرہ اختیار میں جتنی بھی زمینیں تھیں ان تمام زمینوں سے انہوں نے سلیبیوں کو نکال باہر کیا اور ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی سلیبیوں کے خلاف جہاد جاری رکھا حتیٰ کہ سلیبیوں کی نجاست سے سلیبیوں کی غلاظت سے اسلامی سرزمینوں کو انہوں نے پاک و صاف کیا میرے بھائیوں اور میری بہنوں نیز غزنویوں کی حکومت کا تذکرہ لے لیجئے غوریوں کا ذکر کر لیجئے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ پر سلام رحمہ اللہ تعالی شہاب الدین غوری اور آتے آتے آپ ہمارے ہندوستان کے جو مشہور بادشاہ گزرے ہیں مغل بادشاہ جو دراصل منگولی ہی تھے منگولیوں کو عربی زبان میں مغول اور ہمارے ہاں مغل کہا جاتا ہے ان بادشاہوں نے ہندوؤں کے خلاف ہندو راجاؤں کے خلاف جو جہاد کیا ہے یہ قابل ذکر ہے ایک یادگار تاریخ ہے الحمد ایشیا اور ہندوستان کے ان علاقوں میں ہمارے مغل بادشاہوں کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے لیے تو امتیاز ہے ہماری اسلامی تاریخ کے ماتھے کا ایک روشن اور چمکدار ہیرا ہے یہ مغل سلاطین اور بادشاہ زبردست انداز میں ہندوؤں کے خلاف ہندو راجاؤں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے ان کے عدل و انصاف کا تذکرہ آج بھی ہوتا ہے آج کے ہندوستان کے حکمران جنہوں نے ہندوازم کی چادر پہن رکھی ہے تعصب کا نقاب اوڑ رکھا ہے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے صرف عیسائی ہونے کی وجہ سے اپنی ہی عوام پر یہ حکمران حملہ ہیں آج بھی ہمارے مسلمان مغل بادشاہوں کا تذکرہ ان کو شرمندہ کر دینے کے لیے کافی ہے اگر مغل بادشاہان صرف دین اور نظریے کی بنیاد پر کسی کا قتل کرتے تو آج ہندوؤں کا تخم اور بیج تک نہ ہوتا لیکن ہمارے مسلمان مغل بادشاہوں نے اسلامی انصاف عدل اور ہر شعبے میں انہوں نے ترقی کی ہر شعبے میں انہوں نے بہترین نمایاں خدمات انجام دی تونس میں مراکش میں اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں مسلمانوں نے اسلام دشمنوں کے خلاف انسانیت کے دشمنوں کے خلاف ہر وقت جہاد جاری رکھا ہے یوسف بن تاشفین مشہور مجاہد گزرے ہیں یہ کسی خلافت کے تابع نہیں تھے اور ان حضرات کی حکمرانی میں غلطیاں کوتاہیاں بھی موجود تھیں لیکن یہ اسلام دشمنوں کے خلاف زبردست انداز میں جہاد کیا کرتے تھے ہماری اسلامی تاریخ میں خیانت اور غداری کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں ایک بہت مشہور نام ایوبیوں سے تعلق رکھنے والے شخص اسماعیل ایوبی کا ہے اس نے اپنے دادا پر دادا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ کو داغدار کرتے ہوئے انہیں صلیبیوں سے ایکہ کر لیا جن کے خلاف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ لڑے تھے اور ان کا پورا خاندان سلیبیوں کے خلاف لڑا تھا اور ایوبی خاندان کی امتیازی خصوصیت ہی یہی تھی کہ وہ سلیبیوں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے لیکن کیا کیا جائے کسی نہ کسی حد تک گندگی کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہے تو ایوبی خاندان میں ایک طرف جہاں بڑے بڑے عظیم عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی سلیبیوں کے خلاف جہاد کیا وہاں اسماعیل ایوبی نام کا یہ خائن اور غدار بھی موجود تھا جس نے سلیبیوں کے ساتھ دوستی اتحاد اور ایکا کر کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جنگ و جدال اور قتل و قتال کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا اندلس میں جب توائف الملوکی کا سلسلہ شروع تھا تو وہاں پر بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف ایکہ کر کے اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ جاری رکھا جب یہ غداری اور خیانت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت لوگ ان لوگوں کو لانتے بھی کیا کرتے تھے اس لیے کہ لوگوں کی بصیرت لوگوں کی عقل و حکمت بیدار تھی لوگ سمجھا کرتے تھے جانا کرتے تھے اور مانا کرتے تھے کہ یہ خائن ہے یہ غدار ہے اور ان کے اپنے ہی خاندان سے لوگ کھڑے ہو کر یا ہمسایہ ممالک کے سلاطین اسلام ان کو قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے ان خائنین اور غداروں کے خلاف علماء حکام اور رعایہ سب کے سب ایسے خائنین اور غداروں سے نفرت کیا کرتے تھے میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہم ایک ایسے حال میں آ پڑے ہیں کہ خائنین اور غداروں کے خلاف جہاد کرنے کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مولوی بھی ان کو مل جاتے ہیں جو جہاد کرنے والوں ہی کو خوارش قرار دیتے ہیں حالانکہ ان درباری مولویوں کو اور ان کے ٹیپ ٹاپ سے متاثر سادہ مولویوں کو اس کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ یہ حکومتیں امریکیوں سلیبیوں کے ساتھ مل کر ہمارے ہی مسلمانوں پر حملہ ور اور کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں کچھ علماء کھڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں شکر انہیں ادا کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کش تو ہو رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے خائنین اور غداران غداران ملت الدین غداران قوم و وطن ان کی طرف داری کرتے ہوئے یہ مجاہدین ہی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں جن پر کفار بھی حملہ آور ہیں جن پر غدار بھی حملہ آور ہیں جن پر جاسوس بھی حملہ آور ہیں جن پر ہر قسم کے حملے ہو رہے ہیں اور جن کی طرف سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ بھی حملہ کریں گے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شیخ صاحب کھڑے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے ہی ایسے اساتذہ کھڑے ہیں جن سے کبھی بھی ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہمیں دہشت گرد کہیں گے یا خوارج کہیں گے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی لیکن بنیادی اور اصولی باتوں کو دیکھنا چاہیے ہم الحمدللہ للہ سنت وال جماعت سے تعلق رکھنے والے مجاہدین ہیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارے مقابل میں حکمران ہیں ان کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ خائن ہیں غدار ہیں کفار کے پٹھو ہیں کفار کے ایجنٹ ہیں خبیث ہیں مکار اور عیار ہیں بدبخت اور کمبخت ہیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی طرف داری کرتے ہوئے اپنے ہی مسلمان مجاہدین کی مخالفت کرنا یہ انتہائی درجے کی نادانی ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال اقوال افعال احوال کی اصلاح فرما کر اپنی درگاہ میں قبول فرما لے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیری خلق اللهم محمد ولا علیہ وسحب یجمائین سبحان اک اللہ بحمد اشد واللام علیک علیکم و اللہ وبرکاتہ